بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحدة. المصر عقدة. وعزة كمدة. وختم المعدة الوحدة. والصلاة والسلام على من لا نتية بعد. اما What لا لا يرهون ينفدون عقارا لهم مغفرة من الله الكريم فسبح الله وتعالى وبلغنا رسوله الصالح طريق الامين ما له محتان انصار محمد کیونکہ لوگوں کا اختیار ہے وہ ہر لاکھ میں یہ نا جو لائے. آج دو ہزار بارہ ہے دو ہزار ایک میں افغانستان میں اسلام حکومت فتل ہوئی سہنسد آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ نسلانی عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو سران لیکن یہودی حضرات مریم علی اسلام پر روز ملا سنلہ زنا کی تو مت لگاتے ہیں اور عیسائی علیہ السلام کو روزملہ سن بنا کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود عیسائی اور یہودی آپس میں سکتے ہیں عیسائیوں کے پیغمبر کو اور اس پیغمبر کی والدہ کو یہودیوں یہودیوں نو سبلا ذانیہ کرار دیتے ہیں اور اسرائی کرام کو وغیرہ دینا کرار دیتے ہیں اس کے باوجود بھی ہر اور تو اسرائیل ہیں اور مسلمانوں کے خلاف وجہ کر رہے ہیں تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں ایک رب کے ماننے والے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امریکی ہیں اور ہماری کتاب سب کی کتاب قرآن ہے اس کے باوجود ایک نہیں ہو سکتے ہمارا جنا جلالہ کا ارشاد ہے فی اللہ. اللہ جات کی جنہوں نے اپنے ماں بڑوں کو قربان کیا اپنی بہن بہنوں اور بھائی کو قربان کیا اپنے گھر بار کو قربان کیا اپنی مال و دولت کو قربان کیا اپنی تجارت کو قربان کیا اپنے کاروبار کو, کو قربان کیا اور وجہ سلی اور وہ اللہ کے راستے میں آ کر انہوں نے اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی ماں اور اپنے جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا یہ ایک روپ ہے وہ لبی نہ آپ آو جنہوں نے ان مہاجرین کو بنا کی جن جن لوگوں نے ان مہاجرین کی امداد کی وہ نہ حکلون یہی سچے مسلمان ہیں لہو مخرت ہمارے کن کریم ان کے لیے گناہوں کی محفرت ہے اور جنرل میں ان کے لیے بہترین روشنی ہے میرے دوستوں ہم مہاجرین ہیں آپ ہمارے انسار ہیں دس سال کا عرصہ گزر چکا ہے کہ جس طرح مہاجرین صحیح ہو رہے ہیں اس طرح انسار بھی ہو رہے ہیں جس طرح وہاں کے بچے شہید ہو رہے ہیں جس طرح مہادریف کے جوان شہید ہو رہے ہیں اس طرح انصار کے جوان بھی جی شہید ہو رہے ہیں اور انصار کے بچے بھی شہید ہو رہے ہیں لیکن ایک بات کی ہمارے اندر موجود ہے ایک بات کی کمی ہمارے اندر موجود ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہاں میں کبھی اپنے انسار کو اپنا نظریہ سمجھانے کی ضرورت نہیں کی انصار ہمارے ساتھ گاڑیوں میں گھومتے ہیں انسان ہمارے ساتھ بازاروں میں ہوتے ہیں انصار ہمارے ساتھ مسجدوں میں ہوتے ہیں لیکن ہم مہاجرین کا یہ گنا ہے ہم مہاجرین کی لگتی ہے کہ ہم نے اپنے انصار کو اپنا نظریہ نہیں سمجھایا یہ بھی وجہ ہے جس بھی کوئی مشکل حالات پیش آتے ہیں تو انسان الگ ہو جاتے ہیں اور وہاں ہیں ہیں. الگ ہم ہمارا خون بہا ہے ایک ہی کے بھی ہم لڑ رہے ہیں تو اس لیے میرے پانچ منٹ کے اندر آپ کو کرنا چاہتا ہوں ہم hmm. پاکستان میں افغانستان میں بہار میں مضمون ہے یہ سب کو معلوم. معلوم ہے آپ حضرات کو معلوم ہے ہاں جن کو معلوم ہے وہ بتائیں ہاں معلوم ہے یعنی کو معلوم ہے وہ ہاتھ کر آپ تمام حضرات کو یہ معلوم ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں بہار میں مضمون ہے سب کو یہ معلوم ہے اب یہ کوئی خفیہ بات نہیں ہے کہ پاکستان میں کرنے والے جس ملک کا قانون اسلامی نہ ہو وہ ملک کو ملک ہے وہ مسلمان ملک نہیں ہے اس پر امام علی رحمہ اللہ کا پتوا موجود ہے اس پر اتنے مختلف مختلف حمل رحمہ اللہ کا بتوا موجود ہے اس پر بڑے بڑے علماء کے بطور موجود ہے کہ جس ملک کے اندر اسلامی نظام حاصل نہ ہو جس ملک کے اندر اسلامی قانون حاصل نہ ہو جس ملک کے اندر اسلامی تیریت کا رہنا ہو وہ ملک اسلامی ملک نہیں ہے وہ متاثر ملک, ملک ہے آج ستر سال ہو گئے ہیں میں بھی پاکستانی ہوں اب بھی پاکستانی ہے ہم نے تیس سال سے اللہ پاکستان میں زیادہ اچھا کیا ہے ہمارے بڑے شہید ہوئے ہیں ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں اللہ سارا پاکستان میں اسلامی عمارت کو دوبارہ قرائم فرمائے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی اسلامی عمارت آئے ہمارا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں اسلامی نظام پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام کے لیے پاکستان میں اسلامی شریعت کے قیام کے لیے پاکستان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو زندہ کرنے کے لیے آپ نے جو قربانی کی ہے اور ہمیں قربانی کی اور اس قربانی کا تسلسل آج بھی جاری ہے پاکستان میں موجود نہیں افغانستان کی فوج है مارتی ہے امریکہ کی فوجی بھی ان کو مارتے ہے یہ مودی بھی ان کو مارتے ہے نہتے ہیں سب کا دشمن ایک ہے اور ہم بھی ان کے ایک ہی قسم کا حالت ہے کبھی بھی भी نے یہ فرق نہیں کیا है। افغانستانی مجاہدین پاکستان اور مجاہدی پاک کرتے ہیں۔ محمد के حفیظ ابھی ان کے ستاری والوں کے لیے الحمدللہ ہماری عمر اتہار میں گزر رہی ہے امیر المین نے بھی اجلاس کے شریعت کو قائم کرنے کے لیے احسان اور اس طرح کے دوسرے طالبان کو اللہ کے راستے میں قربان کیا شمالی اتہاس کے خلاف انہوں نے لڑائی کی شمالی اتہاس کے خلاف انہوں نے یاد کیا تو آج ہم اتحاد میں مصروف ہیں وہ بھی بالکل وہی اشاد ہے جس سے امیر المہن نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا تھا ہم پاکستان میں جہاد میں مصروف ہیں اس کا مقصد بھی اسلامی عمارت کا قیام ہے افغانستان میں جہاد میں مصروف ہیں اس کا مقصد بھی اسلامی عمارت کا قیام ہے ہم اسلامی شریعت کو پاکستان میں بھی نافذ کرنا چاہتے ہیں افغانستان میں بھی نافذ کرنا چاہتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے آپ حضرات جب کسی کو کوئی چیز حلیہ دیتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہتے کہ آپ کے پاس کیوں کیا خیال ہے آپ مثال کے طور پر اگر یہ گڑی مجھے ہتھیار دیتے ہیں تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس کی گئی ہم جب پاکستان سے جا کر افغانستان میں جیسا کرتے ہیں اور افغانستان میں اسلامی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا کیا کر رہا ہے پاکستان میں اسلامی نظام چاہتے ہیں یا نہیں جو میں ہیں پاکستان میں اسلامی نظام چاہتے ہیں مال کر میرے دوستوں پاکستان میں اسلامی نظام چاہنے والوں کی خدمت میں یہ دربار اسلامی نظام کا قیام جہاد کے بغیر نہیں ہو سکتا اسلامی نظام کا قیام جہاد کے بغیر نہیں ہو سکتا اگر اسلامی نظام کا قیام جہاد کے بغیر ہو سکتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سہاو کرام مسجد نبوی سے نہ نکلتے وہ بغیر میں نہ میں نہ جاتے خندس میں نہ جاتے اور ردوائے یموف اور تبوق میں نہ جاتے جہاز کے بغیر کبھی بھی اسلامی نظام قائم نہیں ہو سکتا جمہوری نظام کے ذریعے اسلامی نظام قائم نہیں ہو سکتا پارلیمنٹ کی سیاست کے ذریعے اسلامی نظام قائم نہیں ہو سکتا اگر پارلیمنٹ کی سیاست کے ذریعے اسلامی نظام قائم ہو سکتا تھا میں اسلامی نظام اسلام قائم ہوتا اور یہ تجربہ دیکھ لیا ہے جمہوری نظاموں کا نظام ہے جمہوری نظام نظام اور ذریعہ اسلامی نظام کے اسلام اسلام اسلام نہیں ڈالتے اس لیے دوستو یہ بات میرے دل سے نکل رہی ہے ہمارے خون کی آواز ہے ہمارے لہو کی آواز ہے ہمارے کی آواز ہے ہمارے جنگ امریکہ و سے آنے والے بھی نافذ ہو اور افغانستان میں بھی نافذ ہو میرے دوستوں ہو سکتا ہے ہماری باتوں سے بعض لوگ سفا ہوں گے لیکن حق بات جو ہے وہ یہی ہے آج کوئی ہم سے سفا ہے تو سفا نہیں آج کوئی ہم سے رفا ہے تو رفا ہی صحیح کل ان شاء اللہ جو لوگ کھائیں گے وہ کہیں گے کے کے کے کے اللہ کے راستے میں لے رہے ہیں وہ انصر ہے یا مہاجرین میں قربانیاں کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ قربانی رنگ لائے گی فلاں بکا کر فلاں کتنے بکا کر جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا میرے دوستوں اللہ تعالیٰ سے سے یہ دعا کیا ताला کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مہاجرین کو ذہنی نہ پڑھا. دنیا میں بھی اور آسرت میں ہم آپ سے چندہ لینے کے لیے نہیں آئے آپ سے میں مہاجرین کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے صرف ایک بات مانتا ہوں صرف ایک بات کا آپ سے طلبدار ہوں وہ یہ ہے کہ آپ حضرات ہم سے محبت کریں کس چیز کا طلبدار ہوں محبت کا کس چیز کا طلبدار ہوں محبت کا آپ حضرات ہم سے محبت کرتے یا نہیں کرتے اللہ تعالی آپ حضرات کی محبت میں اضافہ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احساس ہے سب الانصار من محنت انصار کے ساتھ محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے ہم آپ حضرات کے ساتھ محبت کرنا اپنے ایمان کا اپنے ایمان کا آپ حضرات نے ہمارے لیے بہت قربانیاں دی ہیں فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح دنیا میں ہمیں جمع کیا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ جنت الفیظ میں بھی ہمیں جمع فرمائے اللہ تعالیٰ نے قدم فرمائے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے مرلے کو دیکھنے کی کوشش فرمائے کرنے کی تو عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں مکہ کے مہاجرین اور مہینے کے الفاظ والا قربانی عطا فرمائے اللہ تعالی تمام جوانوں بڑھو اور بھائیوں بہنوں کو اسلام کے باتیں قربانیاں دینے کی توسیع عطا فرمائے آمین یا مبنی وہاں الحمد للہ اور